ایک ایسی کہانی جو کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہانی کا عنوان ہے نئی جیکٹ اسے آپ کے لیے لکھا ہے انگریزی میں اینڈ بلائٹن نے اور ترجمہ کیا ہے گلے نے ایلن اپنی نئی جیکٹ پاک کر بے حد خوش تھا کیونکہ اس کی پرانی جیکٹ کا رنگ بہت خراب ہو گیا تھا اور وہ اسے چھوٹی بھی ہو گئی تھی تم اپنی نئی جیکٹ میں بہت اچھے لگ رہے ہو اس کی امی نے کہا مگر یاد رکھنا یہ نئی جیکٹ صرف اسکول پہن کر جانے کے لیے ہے یا دعوتوں میں اور بس جب تم کھیلنے باہر جاؤ تو اسے ہرگز پہن کر نہ جانا ورنہ میلی ہو جائے گی یا پھٹ جائے گی جی امی میں وعدہ کرتا ہوں ایسا ہی کروں گا ایلن نے کہا اور اس نے ایسا ہی کیا وہ اپنی نئی جیکٹ کو بہت حفاظت سے رکھتا تھا اور اسکول سے واپسی پر ہمیشہ جیکٹ جھاڑ کر الماری میں لٹکا دیتا تھا اس کی امی اس بات سے بہت خوش تھیں تم نہایت ذمہ دار ہو گئے ہو یہ جیکٹ تمہارے ابو نے ایک مہینے پہلے دلائی تھی اور آج بھی ویسی ہی نئی ہے ڈیڈی بھی اس بات سے بہت خوش ہیں ان کا کہنا ہے اگر تمہیں اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی آ گئی ہے تو وہ اگلی اگلے سال تمہیں سائیکل دلا دیں گے اوہ سائیکل کتنا مزہ آئے گا ایلن امی کی بات سن کر اچھل پڑا ہفتے کے صبح ایلن کے دوست پیٹر نے اسے اپنے گھر آ کر کھیلنے کی دعوت دی ایلن نے کپڑے اور جوتے تبدیل کرنے کے بعد جب جیکٹ نکالنے کے لیے اپنی الماری کھولی تو پرانی جیکٹ نکالتے نکالتے ٹھٹک کر رک گیا اہ نہیں یہ پرانی اور بدرنگی جیکٹ پہن کر میں اب کسی کی گھر نہیں جا سکتا پیٹر کی امی کیا خیال کریں گی اس نے سوچا اور پھر ہاتھ بڑھا کر نئی جیکٹ نکال لی اس کی امی مارکیٹ گئی ہوئی تھیں اور وہاں سے انہیں نانی کے ہاں جانا تھا ان کے گھر آنے سے پہلے پہلے وہ پیٹرے کے گھر سے واپس آ جائے گا اور امی کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ کون سی جیکٹ پہن کر گیا تھا وہ پیدل ہی اچھلتا کودتا پیٹر کے گھر روانہ ہو گیا پیٹرے کے امی گھر پر موجود نہیں تھی اس لیے انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑھا کہ ان کے بیٹے کا دوست کیسی جیکٹ پہن کر آیا ہے باہر تو بارش کی وجہ سے بہت کیچڑ ہو رہی ہے. چلو اندر ہی ہیں پیٹر نے کہا مجھے بارہ بجے واپس جانا ہے یاد دلا دینا ایلن نے کہا ہاں بالکل لیکن واپسی میں فارم ہاؤس سے ہوتے ہوئے جانا وہاں بہت پیارے پیارے گائے کے بچے ہیں انہیں دیکھنا نہ بھولنا پیٹر بولا لہٰذا جب ایلن گھر کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں فارم ہاؤس کے پاس رک گیا اسے فوراً ہی ننّے منے بچھڑے نظر آ گئے ایلن ان کو قریب سے دیکھنے کے لیے جنگلہ پھلانگ کر اندر گیا لیکن اندر داخل ہوتے ہی کوئی خوفناک انداز میں اس پر حملہ ور ہوا یہ گائے تھی جس کو اپنے بچوں کے پاس کسی کا آنا پسند نہیں تھا ایلن بدہواسی میں پلٹ کر گیٹ کی طرف بھاگا لیکن گائے نے اسے ٹکر مار کر کیچڑ میں دھکیل دیا دو بچڑے خوشی خوشی اس کے اوپر سے دوڑتے ہوئے گزر گئے ایلن جیسے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا گائے نے اسے پھر سے نیچے گرا دیا ایلن نے روتے ہوئے کہا تو ریٹو میں تمہارے بچوں کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا میں تو صرف انہیں دیکھ رہا تھا اس کی دوسری دفعہ کھڑے ہوتے ہی گائے پھر اس کی طرف دوڑی مگر اس بار ایلن گیٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا گیٹ پھلانگتے ہوئے اس کی جیکٹ ایک کیل میں پھنس گئی کپڑا پھٹنے کی آواز آئی چر اور جب اس اپنی جیکٹ کی طرف دیکھا تو وہ پھٹ چکی تھی ایلن اپنے گھر کی طرف دوڑ رہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ تھے اس نے دوڑتے دوڑتے ایک بار پھر کیچڑ میں لٹھڑی ہوئی جیکٹ کی جانب دیکھا بڑا سا سوراخ سامنے ہی نظر آ رہا تھا ایلن نے دوڑنا بند کر دیا وہ خوف زیادہ ہو گیا تھا اس کی امی نئی جیکٹ کا یہ حال دیکھ کر کیا کہیں گی وہ اسے پہلے ہی بتا چکی ہیں کہ باہر کھیلنے کے لیے نئی جیکٹ استعمال نہیں کی جائے گی وہ یقیناً بہت غصہ کریں گی ابو سے بھی میری شکایت کریں گی اور پھر ابو مجھے نئی سائیکل بھی نہیں دلائیں گے ایلن نے اپنا دل ڈوبتے ہوئے محسوس کیا اس کو ڈانٹ کھانے سے نفرت تھی اسے سزا ملنے سے ڈر لگتا تھا وہ اپنی امی کو بتانے سے ڈر رہا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے اس نے سوچا وہ چپ کے چپ کے گھر کے پچھلے دروازے سے داخل ہوا اس کی امی ابھی تک نانی کے گھر سے نہیں لوٹی تھیں ملازمہ کچن میں کھانا پکا رہی تھی یہی وہ وقت تھا جب ایلن کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا دبے پاؤں چلتا وہ اپنے کمرے میں گیا الماری کھول کر اپنی پرانی جیکٹ نکالی اور نئی اتار کر پرانی پہن لی پھر وہ خاموشی سے نئی جیکٹ لے کر باغ میں گیا جیکٹ کو توڑ مروڑ کر چھوٹا سا کیا اور گھما کر دیوار سے باہر پھینک دیا جہاں وہ کھیتوں کے کنارے اگی جھاڑیوں میں جا گری وہ ایسا کرتے ہوئے خوفزدہ ضرور تھا لیکن خوش بھی تھا اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی نئی جیکٹ خراب ہو چکی ہے اس کو کوئی ڈانٹ بھی نہیں سکے گا اور نئی سیکل بھی مل جائے گی اس نے ایک بہت غلط حرکت کی تھی بجائے اپنی غلطی کو ماننے کے وہ اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک اور غلط حرکت کر رہا تھا اور وہ یہ بات جانتا تھا مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ بار بار خود سے کہہ رہا تھا گائے کو مجھے ٹکر نہیں ماننی چاہیے تھی یہ سب گائے کا قصور ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا وہ اچھی طرح جانتا کہ اسے باہر کھیلنے کے پرانی جیکٹ پہن جانا چاہیے تھا. اب دوسرا مشکل سوال جو اس کے سامنے تھا وہ یہ کہ اپنی نئی جیکٹ گم ہونے کے بارے میں وہ کیا وضاحت دے گا ایلن بنیادی طور پر کوئی برا یا جھوٹا بچہ نہیں تھا وہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں گھڑنا چاہتا تھا لیکن پھر وہ کیا کرے اوف خدا ایک غلط حرکت انسان کو کیسی مشکل میں پھنسا دیتی ہے مگر معاملات حیرت انگیز طور پر اس کے لیے آسان ہوتے چلے گئے ابھی وہ باغ سے ہی اندر جا رہا تھا کہ اس کی امی گھر میں داخل ہوئیں ایلن تم بھی ابھی گھر واپس آئے ہو مجھے دیکھ کر خوشی ہو رہی کہ تم اپنی پرانی جیکٹ پہن کر گھر سے باہر کھیلنے گئے تھے اگرچہ میں آج صبح تمہیں یاد دلانا بھول گئی تھی اس کی امی نے کہا ایلن خاموش رہا اس کی امی اس کے ساتھ اوپر آئیں وہ باتیں کرتی جا رہی تھیں ایلن نے اپنے جوتے اور جیکٹ اتاری امی نے اس کی الماری کھولی تاکہ اپنی جیکٹ لٹکا سکے اور انہوں نے فوراً ہی کہ الماری میں نئی جیکٹ موجود نہیں ہے ارے تمہیں وہ تو تک وہ بولی انہوں نے آس پاس جائزہ لیا اور کہا میری جیکٹ خود دیکھی تھی اور تم نے پوری صبح پیٹر کے گھر گزاری ہے وہ جیکٹ الماری سے ضرور کسی نے اس وقت نکالی ہے جب تم اور میں گھر سے باہر تھے اوف خدایا یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے اس کی امی دوڑ کر سیڑھیوں کے پاس گئے ملازمہ کو آواز دی اینی کیا آج صبح گھر میں کوئی آیا تھا نہیں کوئی بھی نہیں بس کھڑکی صاف کرنے والا آیا تھا مگر وہ تو باہر والی کھڑکیاں صاف کر کے چلا گیا اندر تو نہیں آیا اینی نے کہا کھڑکیاں صاف کرنے والا ہوں یقیناً تمہارے کمرے کی کھڑکی کھول کر اندر گھسا ہوگا اور تمہاری الماری سے نئی جیکٹ نکالنی ہوگی کیونکہ صبح تک تو وہ الماری موجود تھی اور اب غائب ہے جب کہ اس دوران اس کے سوا باہر کا کوئی بھی آدمی یہاں نہیں آیا اس کی امی کہہ رہی تھی ایلن یہ سب کو سن کر بہت خوف زدہ ہو گیا تھا اس کی امی نے اسے تھپ تھپایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہاری جیکٹ واپس لے رہوں گی اگر آج اس نے جیکٹ ہے تو کل اور بھی قیمتی چیزیں چرا سکتا ہے مگر امی ایلن نے بے چین ہو کر کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی امی کمرے سے باہر جا چکی تھیں اب وہ اپنے کمرے میں سامان کا جائزہ لے رہی تھیں کہ کہیں کوئی اور قیمتی چیز بھی غائب نہ ہو اسی شام ایلن کے گھر کے باہر سے ایک مزدور گزر رہا تھا کہ اسے جھاڑیوں میں اٹکا ہوا تھوڑا مڑا کپڑوں کا ڈھیر سا نظر آیا اس نے قریب جا کر جائزہ لیا تو اسے جیکٹ نظر آ گئی کتنی بری بات ہے کہ لوگ اپنے گھروں کا کچرا اس طرح باہر پھینک دیتے ہیں اس نے جیکٹ اٹھاتے ہوئے کہا کسی کی پٹی پرانی میلی جیکٹ ہے لیکن شاید یہ میرے بیٹے کے کام آ سکے مزدور نے سوچا اور اسے اپنی بغل میں دبا لیا اس کی بیوی نے جیکٹ اچھی طرح دھو کر سکھائی اور پھر اس کی سلیقے سے مرمت کر دی پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر جیکٹ پہنائی جارج پڑی جیکٹ بہت اچھی لگ رہی تھی دیکھو میں نے یہ جیکٹ بالکل نہیں کر دی ہے اچھی بنی تو جیکٹ ہے پتہ نہیں کہ اس نا قدرے نے پیر کو جارج جب جیکٹ پہن کر اسکول روانہ ہوا تو اتفاق سے ایلن کی امی نے اسے دیکھ لیا وہ گھر کا کچھ سامان خریدنے باہر نکلی تھی ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا یہ کیا ایک اجنبی بچہ ان کے بیٹے کی نئی جیکٹ پہن کر گھوم رہا تھا اس کو ہی کہاں سے ملی انہوں نے جورج کو روک لیا تمہیں جیکٹ کہاں سے ملی انہوں نے پوچھا جورج نے انہیں حیران ہو کر دیکھا پھر بولا, یہ میرے ابو کو ملی تھی ایلن امی کو اس بات پر ذرا بھی یقین نہیں آیا. کیا تمہارے ابو کھڑکیوں کی صفائی کرتے ہیں انہوں نے پوچھا نہیں وہ مزدوری کرتے ہاں میرے چچا کھڑکیوں کی صفائی کرتے ہیں اوہ اب میری سمجھ میں آیا کہ ہوا کیا ہے ایلن کی امی نے سوچا کھڑکی صاف کرنے والے نے ایلن کی جیکٹ چرا کر بھتیجے کو دے دی ہے انہوں نے جارج سے دوبارہ سوال کیا جب تک کافی سہم چکا تھا تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں رہتے ہو میرا نام جارج ہے اور میرا گھر کھیتوں کی دوسری طرف ہے ایلن کی امی نے مزید کوئی سوال نہیں کیا بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتی قصبے کے پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ یہ کھڑکی صاف کرنے والا قصبے میں بہت ایماندار اور محنتی شخص سمجھا جاتا ہے حیرت ہے کہ اس نے اچانک ایک جیکٹ چرا لی ہم اس معاملے کی تحقیقات کریں گے محترمہ پولیس افسر نے کہا ایلن آج اپنی پرانی جیکٹ پہن کر اسکول گیا تھا سارا دن وہ بےحد فکر مند رہا خصوصاً اپنی امی کے اس خیال سے کہ جیکٹ کھڑکی صاف کرنے والے نے چرائی ہے جبکہ وہ جانتا تھا کہ ان کا یہ خیال غلط ہے کاش اس نے جیکٹ گھر سے باہر نہ پھینکی ہوتی شام کو اس کی امی نے ایک اور دھچکا دینے والی خبر سنائی ایلن مجھے تمہاری جیکٹ مل گئی آج صبح مجھے کھڑکی صاف کرنے والے کا بھیجا اسے پہنے ہوئے نظر آ گیا اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ابو کو جیکٹ کہیں ملی تھی واہ بھائی چوری کی جیکٹ پہن کر کہتا ہے یہ کہیں سے ملی تھی اس کی امی اس کی حالت سے بے خبر کہے چلی جا رہی تھیں ایلن کا رنگ سفید پڑ گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے میں نے فوراً تھانے جا کر رپورٹ درج کرا دی ہے اب تمہاری جیکٹ جلد ہی مل جائے گی ایلن کے والد جو ان کے ساتھ چائے کی ویسے موجود تھے انہوں نے ایلن کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھ لیا تمہیں کیا ہوا ایلن انہوں نے پوچھا لیکن اس سے قبل کہ ایلن کوئی جواب دے پاتا دروازے کی گھنٹی بجی اور ملازمہ نے اطلاع دی کہ پولیس سارجنٹ ایلن کی والدہ سے بات کرنا چاہتا ہے شام بخیر سارجنٹ نے کہا اس جیکٹ کے بارے میں ہم نے جارج کے والد تفتیش کی ہے مگر وہ اپنے اسی بیان پر ڈٹا ہوا ہے کہ یہ جیکٹ اسے آپ کے گھر کے باہر جھاڑیوں سے ملی ہے مگر یہ تو سوچا آخر وہ جیکٹ گھر سے باہر جھاڑیوں میں کیسے پہنچ گئی ایلن کی والدہ نے کہا لیکن ایلن کے والدوں نے روک دیا ایک میٹرو کو وہ جھاڑیوں میں بہت آسانی سے پہنچ سکتی ہے ایلن تمہارے اس بارے میں کیا خیال ہے وہ ایلن کی طرف مڑے ایلن بری طرح کانپ رہا تھا مجھے الٹی آ خراب ہو رہی مشکل سے بولا تو طبیعت بعد میں خراب کرتے رہنا پہلے میرے سوال کا جواب دو تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں اس کے ابو نے سختی سے کہا پولیس سارجنٹ نوٹ بک ہاتھ میں تھا میں انتظار کر رہا تھا ایلن کی امی نے اپنی سانس روک لی تھی بالآخر ایلن نے کہنا شروع کیا اس کی آواز بری طرح لذ رہی تھی جیکٹ میں نے خود جھاڑیوں میں پھینکی تھی وہ بہت میلی ہو گئی تھی اور پھٹ بھی گئی تھی مجھے ڈر تھا کہ امی ڈانٹیں گی اور اب سائیکل نہیں دلائیں گے کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی پھر ایلن کے والد سارجن کی طرف مڑے معاف کیجیے گا سارجنٹ صاحب آپ کو زحمت ہوئی جوڑ سے کہہ دیجیے گا کہ جیکٹ اپنے پاس رکھ سکتا ہے کھڑکی صاف کرنے والے کو میری طرف سے یہ دس پاؤنڈ کا نوٹ دے دیجیے گا اور میری طرف سے معذرت بھی کیجیے گا ایلن سوچ رہا تھا کہ اس کے والد اسے کیا سزا دیں گے اس کے والد نے اسے سختی سے مگر اداس نظروں سے دیکھا پریشان نہ ہو میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا کیونکہ تمہیں خود ہی اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے دیکھو تم نے اپنی نئی جیکٹ کھو دی تم نے اپنی سائیکل بھی کھو دی کیونکہ ابھی جو میں نے سارجنٹ کو پیسے دیے وہ میں نے انہی پیسوں سے نکالے تھے جو میں تمہاری سائیکل خریدنے کے لیے جمع کر رہا تھا اور سب سے بڑھ کر تم نے وہ اعتماد اور فخر کھو دیا جو مجھے اور تمہاری امی کو تم پر تھا اگر تم اپنی غلطی بتا دیتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ایلن کی امی نے اس کے کندھے کے گرد اپنے بازو ہمائل کرتے ہوئے کہا دیکھو ایلن میں تم پر اب بھی بھروسہ کرتی ہوں تم کوئی جھوٹے اور بزرے لڑکے نہیں ہو بس تم یہ نہیں سمجھ سکے کہ بعض دفعہ انسان خوفزدہ ہو کر وہ کام کر جاتا ہے جو اس کی پریشانیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے جی امی ایلن نے سر جھکا کر کہا لیکن اب میں یہ بات اچھی طرح جان گیا ہوں ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا لیکن پلیز آپ مجھ پر اعتبار کرنا نہ چھوڑیں مجھے اپنی جیکٹ یا سائیکل کھونے کا اتنا غم نہیں ہوگا جتنا اس بات کا کہ میرے والدین مجھے بھروسہ کرنا چھوڑ دیں ہاں یہ چیزوں کو دیکھنے کا صحیح طریقہ ہے اس کے ابو نے کہا مجھے اب بھی تم پر فخر ہے بہرحال تم ایک سمجھدار بچے ہو ایلن نے چھوٹی غلطی پر ڈانٹ پٹ سے بچنے کے لیے کوئی بڑی غلطی کرنے کی غلطی پھر کبھی نہیں کی اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم امید ہے کہ آپ تو اچھے ہی بچے ہیں جھوٹ بھی نہیں بولتے ہوں گے اور اپنی امی ابو کا سر بھی فخر سے بلند کر دیا ہوگا کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر نمت بھولا کیجیے اللہ حافظ